اعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفته <تصفيق> يا نفته یا آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وسمعوا وللکافرین عذاب علیم اہل کتاب یہود و نصارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دشمن تھے حسد اور بغض کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل میں اولاد یعقوب میں نبی بھیجنے کی بجائے بلدے اس ماحول میں سے نبی چنا ہے اس لیے وہ اس پر حسد اور جلن رکھتے تھے اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ان میں سے ایک کام جو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ جادوگری کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تاکہ ان کی دعوت مشکوک ہو جائے پھر اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے مجلس میں بیٹھتے اور ایسے الفاظ استعمال کرتے جو توہین آمیز ہوتے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے اس پر بھی تمبیح کی خبردار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا <سیحنی> لا تقولوا راعنا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے اہل ایمان لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہو وقول ضرور اور ان کہو بس اور غور سے سنو عذابٌ علیم اور کافروں کے لیے درد راک آزاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے دوران مسلمان کہتے رائنا ہماری رعایت رکھیں ہمارا لحاظ رکھیں یہ رائنا کا گانا تو یہ جو منافقین تھے یہود یہ کیا کرتے کہ یہ بھی راعنا کہتے لیکن زبانوں کو پیچ دے کے لم بھی الطینا تین اس کا ماننا ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے راعی چرواہے کو کہتے ہیں یعنی رائنا کہنے کے بجائے راعینا کہتے ہیں اور اسی طرح راعناً یعنی احمق تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایسا لفظ استعمال کرنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صورت گستاخی بن سکے اس لفظ کو غلط طریقے سے بولا جائے تو وہ لفظ گستاخی والا بنے ایسے لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اے اہل ایمان تم رائنا نہ کہو بلکہ ان کہو ان کا مطلب ہماری طرف دیکھ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے بجائے ان کہو بس اور غور سے سنو جب تم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غور سے سنو گے تو توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ولیل عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ اللہ سلحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہے وہ کافر ہے مشتب الفاظ بولنا جس میں گستاخی کا شائبہ پایا جاتا ہو یہ عمل کفر ہے کیونکہ بات راینہ اور انظرنا کی کر رہی ہے اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویل کا فیرینا کافروں کے لیے بہت درد دینے والا عذاب ہے تو گستاخی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے کہنے کی بجائے کہہ دیا ہے کافروں کے لیے عذاب ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرفی کفر ہے مایاب نہیں چاہتے اللہ دینا وہ لوگ کافارو جنہوں نے کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے ولل مشرقینا وَلَ اور نہ ہی مشرق اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور مشرق ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا اَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خیرٍ ربِّكُم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے کوئی بھلائی کوئی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے نہ یہ اہل کتاب میں سے کافر لوگ یہ چاہتے ہیں نہ ہی بس پرست مشرق لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان پر کوئی خیر ہو اللہ یفقی رحمت ہی نہیں ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے و اللہ اللہ تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے بہت بڑے فضل والے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ جسے چاہے نبی بنا دے کوئی اللہ سبحانہ ہوا تو سے پوچھ نہیں سکتا لالوس علام یف ال یوسع اللہ سے کون پوچھے اللہ تعالی نے چاہا تو بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء بھیجے لسانا ہوا تھا مسلسل انبیاء انبیاء کا سلسلہ جاری رہا تانتا بتا رہا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا مسلسل انبیاء اور اسل کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا اب اللہ کی مرضی اللہ نے بنی اسرائیل میں سے رسول نہیں بھیجا اسماعیل میں سے رسول بھیج دیا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے من آیتن او بی خیر من او من آیتن جو ہم منسوخ کر دیں من آیا کوئی بھی آیت او نن یا ہم اسے بھلا دیں نہ ما محا ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی لے آئیں گے عالم تعلم کیا تو نہیں جانتا فضیر کہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے یہود کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالی کے حکام میں نصف نہیں ہوتا احکام اللہ کے منسوخ نہیں ہوتے جو اللہ تعال حکم کر دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے کیونکہ منسوخ ہونے کا تو مطلب ہے کہ پہلا حکم ٹھیک نہیں تھا اس لیے اس کو بدل دیا اسی بنا پر انہوں نے عیسیٰ سلاط وسلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا یہود نے کہ عیسیٰہ علیہ و السلام نے یہود کی شریعت میں سے بہت کچھ منسوخ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی بہت کچھ ایسا منسوخ ہوا جو یہود کی شریعت میں تھا نبی پر ایمان نہ لانے کا ایک سبب ایک وجہ ان کا یہ اعتقاد اور عتیقہ بھی تھا کہ نصف شرائ کے اندر اقدامات کے اندر نہیں ہوتا لیکن یہ اعتراض بالکل بدا اور سچی ہے کیونکہ جو حکم پہلے دیا جاتا ہے پھر اس کو بدلا جاتا ہے وہ حکم ہوتا ہی ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے اس کی جگہ پر نیا حکم آنے کا مطلب ہے کہ اس حکم کی میاد ختم ہو گئی تو اس لیے وہ حکم ختم ہو گیا اب جیسے ہمارے ہاں موسم سردی گرمی مختلف موسم کرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا موسم آتا ہے سردیوں کے معاملات الگ ہیں گرمیوں کے الگ ہیں موسم بہار اور تجا کے معاملات الگ الگ ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے والا کام غلط تھا گرمیوں میں آپ پتلے کپڑے پہنتے ہیں سردیوں میں موٹے تو سردی آنے کے بعد موٹے کپڑے پہننا شروع کر دے تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہوگا نا کہ گرم کپڑے پہننا غلط تھا وہ ایک مدت متعین کے لیے کام تھا مدت ختم کام ختم ہو گیا ایسے ہی نسخ ہے کہ اللہ ابور عالمین ایک حکم جاری کرتے ہیں ایک معین مدت کے لیے اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اس کی جگہ نیا کام آ جاتا ہے اور جو حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا نہیں بدلتا ایسے ہی ڈاکٹر مریض کو چیک کر کے ایک نسخہ دوائی لکھ دیتا ہے پھر کچھ عرصے بعد اسی مریض کو دوائی تبدیل کر کے لے دیتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے جو پہلی دوائی لکھی تھی وہ غلط لکھی تھی نہیں وہ بھی ٹھیک تھی اب مریض کی حالت کے اندر کچھ توجہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو اس کے مطابق نئی دوائی نیا نسخہ تجویز کر دیا ہے تو یہود کا یہ کہنا کہ نصف یہ درست نہیں شریعت میں نصف نہیں ہو سکتا یہ دعوی بالکل غلط اور باطل ہے اور حقیقت کے خلاف ہے اور نصف قرآن مجید میں بھی ہے قرآن کا قرآن کے ساتھ بھی نشق ہے قرآن قرآن کے ساتھ بھی منسوخ ہوا قرآن مجید کی آیات منسوخ ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ خانہ ہوگا نے زانی عورت کے بارے میں پہلے حکم جاری کیا تھا کہ ان کو اپنے گھروں میں روکے رکھو حتٰ یا الموت مود کہ وہ مر جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شڈیل بنا دے بعد میں اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ جانی مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو سو سو پوڑے لگاؤ ایک سال کے لیے غلا وطن کرو اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرو پتھر مار مار کے مار دو ہر جم کر دو تو پہلا حکم صورت نشار میں دوسرا سورہ نور میں منسوخ کر دی اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ تو قرآن آیات کا قرآن آیات کے ساتھ نصب ہے اسی طرح سنت حدیث یہ بھی قرآن کے ذریعے منسوخ ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ حکم تھا پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا قرآن میں تو نہیں ہے کہیں پرچ یہ سنت اور حدیث کے اندر ہے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کے آغاز میں پول وجہ کا شکر اور الحرام کہہ کر مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا مستحد حرام کو قبلہ بنانے کا بیت اللہ کو حکم دے دیا اور بیت المقص کا قبلہ ہاں منسوخ ہو گیا اسی طرح پہلے حکم تھا افطاری کرو اور افطاری کرنے کے بعد جب تک جاگتے ہو کھاتے پیتے رہو جب سو گئے تو اگلے دن مغرب تک کھانا پینا باندھ سو کے اٹھ کے بندہ کھا پی نہیں سکتا یہ حکم بھی حدیث کے اندر تھا قرآن میں نہیں اس کو بھی اللہ تعالی نے منسوخ کر دیا اور فرمایا پولو شربہ خیت الب الخط من الفجر سنما حکیم سیامہ لئی کھاؤ پیو حقیٰ کے صبح کی روشنی رات کی تاریخی سے واضح ہو جائے پھر اس کے بعد رات تک روزہ پورا کرو اسی طرح سنت سنت کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی کن تو ان ذکر میں نے تمہیں خبروں کی ججارت کرنے سے منع کیا تھا اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی پہلے قبروں پر جانا قبروں کی زیارت کرنا منع تھا آغاز میں ابتداء میں کیونکہ بت پرستی کو چھوڑ کے آتے شرک کو تو قبرستان میں جا کے کئی شرک والا کام پھرنا شروع کر دے اس طرح آج امت نے کیا ہوا ہے قبروں کو بت بنایا ہوا ہے پوجنا شروع کیا ہوا ہے منع کر دیا جب عقائد میں رسوخ آ گیا مختلف آ گئی اجازت دے دی سنت, سنت کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ایسے ہی قرآن سنت کے ساتھ منصوف ہو جاتا ہے سنت بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے وہی ہے اللہ سب خانہ ہوا تعلیٰ کی وہی وہی کے ذریعے منسوخ ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال دیتے ہیں اللہ سب خانہ ہوا تعلیٰ نے حرام رشتے گنوائے ان میں یہ تو ذکر کیا ہے وہ انتظم بین القدعین دو بہنوں کو بیات وقت بندہ نکالنے رکھے یہ بھی تم پہ حرام ہے لیکن اور اس کے بعد فرمایا اوہ کم ماورا ادال کم اس کے علاوہ باقی سارے رشتے بارے میں یہ حلال ہے اور سنت میں پھر آ گیا کہ خالہ بھانجی کو پی بھٹی جی کو ویک وقت ایک آدمی کے نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام اور منع ہے تو احیل ماورا دد علی کم سے اس کو مست کر دیا اس کو بھی حرمت کے اندر داخل کر دیا سنت اور پذیس تو نصر قرآن کا قرآن کے ساتھ قرآن کا حدیث کے ساتھ حدیث کا قرآن کے ساتھ حدیث کا, کے ساتھ، حدیث, کا, حدیث, کا حدیث کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ ہوگا نے آگے فرمایا ہے علم کا علم اللہ اللہ سے ان اللَّهَ عَلَى قُلْ لِشَئِن کہ آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے خوب قادر ہے تو اشارہ کیا اس بات پر کہ وہ مالک ہی کیسا حکم دینے والا ہی کیسا جس کے پاس اپنے حکم کو بدلنے کا اختیار ہی نہ ہو شرین فضیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کے اس کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے جز نہیں ہے اگر اپنا ایک حکم جاری کرنے کے بعد اس کو بدلنے سے اللہ تعالی آجز ہو بدل نہ سکے تو یہ تو کمزوری ہوئی نا تو اللہ تعالی نے اس کی بھی نقی کی ہے الم سلم انہ سین پذیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے الم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ تعالی اللہ کشتماوا کیول والارض اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کمال والا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں اب بادشاہ کا بھی اللہ نے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ بادشاہ ایک حکم ایک فرمان جاری کرنے کے بعد اپنے اس فرمان کو بدل سکتا ہے روک سکتا ہے تو اللہ سبحانہ نہ ہوا تو کیوں نہیں بدل سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل اور علامت ہے نفح کا ہونا یعنی نصف کا ہونا اللہ کی شان میں کمی نہیں اضافے کا باعث ہے پھر یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ماں نن سخ مین آیا جو آئے تھا منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں اس کی جگہ اسی جیسی یا اس سے بہتر لے آئیں گے بھلانے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ بھول سکتے ہیں ہاں بھولے ہیں لیکن بہت کم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سالو کا فال ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں اللہ ما شاہ اللہ جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے اللہ ما شاہ اللہ کہ اشارہ کیا ہے کہ بھولنا نہایت ہی کام ہوگا تو بھولنا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں یہ اللہ سبحانہ ہوگا کہ کا خاصہ ہے لا دل ربی ولا انصاف کہ اللہ بھولتا نہیں ہے نہ بھولنا یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے اللہ کے علاوہ سب بھول سکتے ہیں انبیاء کرام صلوات صلاح باحط اللہ علیہ مجمعین ان کا مقام و مرتبہ بڑا آلہ عرقہ اونچا لیکن ایسے نہیں کہ وہ کچھ بھولے ہی نا بھولنا یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہاں اللہ کی شان کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے باقاعدہ ربو کا نسہ تیرا رم بھولنے والا نہیں من طبل؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول روال کرو کماسو سام کبل جیسے کہ اس سے اسے پہلے سوال کیے گئے یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے وہ سوالات ذکر نہیں, نہیں کیے کہ موسا سے کیا کیا پوچھا گیا کیا کیا مانگا گیا کیا کیا, کیا سوال کیا گیا پیچھے تذکر ہو چکا ہے ان کا کہ انہوں نے کہا تھا آرین اللہ جہ سوال کیا تھا مانگا تھا سامنے ہمیں اللہ دکھا اس طرح کے کئی ایک سوالات تھے ان کے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہود کو وہ بار بار الٹے سیدھے سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ آتے مقصد ہوتا تھا صرف پسانا سوال کرنے کا مقصد سمجھنا نہیں الجھاؤ پیدا تھا رسول اک تم کماسو الا موسا من قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے پوچھو سوال کرو کماسو الا موسا بن قبل جیسے کہ موسا سے سوال کیے گئے اس سے قبل وَمَن يَتَبَدَّ الْكُفْرَ فَقَدْ وَلَّا <الصَّبیل> اور جو کوئی بدلے میں لے کفر کو ایمان کے ایمان کے بدلے کفر جو آدمی اختیار کر لے سل <الصَّبیل> کو سیدھے راستے سے بھٹک گیا اب یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے اور آپ آب کی آبد سے پہلے مانتے تھے کہ وہ نبی بڑھا ہے آئے گا ہم ایمان لے آئیں گے ساتھ دیں گے مشرقوں کے خلاف اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے لیکن جب ظہور ہوا ان کے سامنے بات کھلی کہ تو غلط اسماعیل میں سے قریش میں سے نبی ہوا ہے انکاری بدا کثیر کتاب ناجی ایمان کو پھا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لو یا کن کاش کے وہ تم کو پھیر دے ماجی تمہارے ایمان لانے کے بعد کی حالت میں دلوں میں حسد کرتے ہوئے میم باجی ماں تب نبول حق اس کے بعد کے ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے یہ پر حق واضح ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق کو اپناتے نہیں حسد کی وجہ سے دخ و اند کی وجہ سے اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان کے بعد کفر کی حالت میں چلے جاؤ یہ شروع سے رہ کے آج تک یہود کی یہی پالیسی ہے کئی مستثر وہ بھی یہی کام سر انجام دے رہے ہیں کہ بندہ اول تو اسلام کو چھوڑ دے ترقار دے چھوڑے نہ تو کم از کم اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دو اسلام کے بارے میں کہ ایمان کے اندر پختگی باقی نہ رہے بندہ متغزل مطلب ہو جائے پریشان ہو جائے حالات ایسے کھڑے کر دو کہ لوگ اسلام پر صحیح طور پر عمل پیرا نہ ہو سکے صحیح مسلمان صحیح وومن رہے ہی نہ یہ وہ لوگ چاہتے ہیں بندہ کثیر اہل کتاب ہی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں لو یار ادو نہ وہ تم کو پھیر دیں بَعْدِ ایمان تمہارے ایمان لانے کے بعد کار کی حالت میں تمہیں کافر بنا دیں دے ہر اپنے جلدوں میں حصل کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں یعنی ایمان خود بھی نہیں لے کے آنا اور پھر کسی کو مسلمان ہوتا دیکھنا بھی گوارا نہیں خود بھی مومن نہیں اور کسی کا ایماندار ہونا بھی ان کو برداشت نہیں کیفیت کی ہے فاکو حتائے عطی اللہ عمری ہی سو تم معاف کرو اور درگزر کرو حتیہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے یعنی جب تک یہود و نثارا کے خلاف لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں دی جاتی جہازوں کے تال کی اس وقت تک ان کی ریشہ دبانیاں اور ان کی زبان درازیوں تک خاموشی اختیار کرو اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے زبانوں کو پیش دیتے ہوئے اور اسی طرح اور بھی کئی کام کرتے تھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے شام کا معنی موت تم پر موت ہو تو اس طرح سے ان کی گستاخیوں کے آگے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک حکم نہ آ جائے پھر اللہ تعالی نے حکم دیا تو بن قینقاب الزیر کو جلا کیا گیا اور جو بنو قرضہ تھے وہ سارے کے سارے قطر ہو گئے یہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے جب ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا حضبۂ حذاب کے بعد تو پھر یہ معاملہ ہوا تو اس وقت تک اہل ایمان کو حکم تھا کہ فاق و فاک معاف کرو اور درگزر کرو حتا یاتی اللہ بہ بریہی حتا کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے ان اللہ علاکل شیئن قدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے فاقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو فما تقدموا لانفسکم من خیر اور اپنے جانوں کے لیے اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے تجدو ہو اند اس کو اللہ کے ہاں پالو گے ان اللہ بھی ماتا کرو بصیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی اپنا آپ روکے کے رکھو اپنے آپ میں قابو رکھو نماز روزہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا لڑائی کا پھر خوب ان کے ساتھ لڑ لینا اس وقت تک تم اس انداز میں اپنا دعوت کا کام کرتے رہو اور یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا مدینہ ہجرت کر کے جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی اس دینا دلہ دینا یہ پاتا منظوری ہوں فضیر کہ جو مظلوم ہیں ان کو جہاد و قطال کرنے کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا خوب خاطر ہے اس کے بعد لڑائیاں اور مار کے شروع ہو گئے مشرقین کے ساتھ غذبۂ بدر احد پھر احزاب اور احزاب میں یہ ان یہودیوں نے دھوکا دیا عہد شکنی کی وجہ سے پھر ان کے خلاف بھی لشکر کشی ہوئی اور ان کو بھی ان کے کسوتوں کا بلا چکھایا گیا وکال ادل جنت منکانا ہود او نسارا اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگیز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی. اب کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا یا جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ یہود کا دعویٰ تھا ترک امان یو یہ ان کی آردویں ہیں ان کی خواہشات ہی ہیں حقیقت میں ایسا ہونے والا نہیں اور پھر یہ اگلی آیات میں اللہ تعالی نے واضح کیا کہ یہ سارا تم کہتے ہو کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا آپس میں ایک دوسرے کو تو مسلمان نہیں سمجھتے یہودی کہتے تھے کہ عیسائی بے دین ہے اور عیسائی کہتے تھے یہودی بے دین ہیں وہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا اللہ فرماتے ہیں تل کا مانیں صرف ان کی ہی ہیں خواہشات ہی ہیں کلحاسو برہانہ کم ان کن تم سال جی اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل دو تھا کہ جنت میں یہود و نسارا کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا دعویٰ ہے نسی میں اس بات میں نہیں تو نفی کے دعوے پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھوں برہانہ کم ان کن, کن, کن تم اگر تم سچے ہو تو دلیل دو آج کئی وہ بڑے اپنے آپ کو فن کام نازر سمجھنے والے وہ کہتے ہیں اس بات کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے نفی کی دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نفی کی بھی دلیل مانگ رہے ہیں انہوں نے نفی کی کہ جنت میں یہود اور نشارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا اللہ نے فرمایا ہاتھوں برہانہ کم ان کن, کن, کن تم اگر سچی ہو تو لاؤ دلیل دکھاؤ کیا دلیل تمارے پاس کہ یہود اور نشارا کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو دعویٰ اس بات میں ہو چاہے نفی میں مدعی پر لازم ہے دلیل پیش کرنا دلیل کے بغیر دعویٰ مردود ہوگا باصر ہوگا بالا کیوں نہیں من اسلام کا وجہ واہ واہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے موتی کر دیا فرما بردار بنا لیا ہوا وہ سینون اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو فلا ہوا جرو ہوبی ہی تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں فلاح بلا ہوں یہ زنون اور نہ وہ خوف ہوگا ان پر کوئی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے تو اللہ تعالی نے وعدے کر دیا کہ جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے اسلامہ وجہ الا کسی گروہ میں شمولیت یہ ضروری نہیں جنت میں جانے کے لیے جنت پہ جانے کے لیے اسلم وجہ اپنے چہرے کو اللہ کے آگے چکا دے اپنا تیرا فرما بردار بنا لے اللہ تعالی کا چہرہ فرما بردار ہو گیا تو سارا بدن فرما بردار ہو گیا اور وہ سے وہ ہو بھی کام نیکی والا نیکی کرنے والا ہو پھر یعنی اپنی طرف سے گھڑا ہوا کام نہ ہو تو دونوں کام ہیں اگر اپنے آپ کو اللہ کے آگے مفید نہیں کرتا پھر کافر ہے منافق ہے اور اگر جو کام کر رہا ہے اس کے نیکی ہونے پر درین نہیں سنت سے وہ ثابت نہیں تو پھر وہ کام کرنے والا بجٹ ہی اور گمراہ دونوں چیزوں کی نفی کر بجٹ بھی نہ ہو کفر شرک بھی نہ ہو بندہ مفید ہو اللہ تعالیٰ کا فردہ بردار ہو اور آواز فالے کرے نیک آواز جو سنت متحرہ سے ثابت ہو تو اس کو اس کے رب کے ہاں اس کا ادر ملے گا اور قیامت کے دن وہ ہر قسم کی گھبراہٹ ہر قسم کے خوف سے امن میں ہوگا کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا اور نہ ہی اپنی سابقہ زندگی کے گزر جانے کا اس کو کوئی وانگ ہوگا یہ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تو Oh, my God.